شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اور وہ سب کا خالق جی کتاب کھولو بسم اللہ الرحمٰور یہی ہے نا سورت انعام میں شیر کی تردید دلائے اکلیہ کے ساتھ تھی اب صورت آرام میں دلائل نکلیا ہوں گے انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں نمبر دو جب مسئلہ تو سورہ توحی میں دلائل صلاث دلائل اکلیہ نقلیہ دلائل واحد ان کے ساتھ مبرحن مبرحن و نا ہو گیا تو اب سورہ آرام میں فرمایا کہ اس مسئلے کو جراط اور استقلال کے ساتھ لوگ ان تک پہنچاؤ اس کی تبلیغ ہے جو مصائب تکالیف ہیں برداشت کرو اے اے اس صورت کے مضامین کی ترتیب صورت نام کے برعکس اور سورائے محدہ کے مطابق ہے یعنی پہلے نفی شرق پیلی بعد النفی شرکا دی خلاصہ اس صورت میں تین دعوے ہیں پہلا دعوی ہے کہ بہادر بنو تبلیغ میں مسئلہ توحید کی تو استقلال سے تبلیغ کرو اسرا میں جو تکالیف ہیں برداشت کرو تم نے مختصار یہی یاد کر لیں بہادر بنو تکلیف برداشت کرو دوسرا دعویٰ جو احکام اللہ نے نازل فرما ہے ان کی پیروی کرو اور شیاطین کی پیروی میں اپنی طرف سے تحریمات کا اختراع نہ کرو یہ ہے دوسرا دعویٰ احکام الحیہ کی اتباع اپنی طرف سے جو تحریم تحلیلیں گھڑتے تھے نا وہ نہ گھڑو تیسرا دعویٰ غیب دان کار ساز متصرف فلمور اللہ تعالیٰ ہے ان دعوی کے بعد چھ بیان ہوں گے جن کا تعلق ان دعوی سے علا سبیل لف ناشر غیر مرتب ہوگا انہیں ترتیب پوری نہیں ہوگی الٹ ہوگی دیکھو پہلے تین قصے تیسرے دعوے سے متعلق اگر ترتیب ہوتی تو پہلے تین کسے کس سے متعلق ہوتے کیس سے پہلے سے چوتھا کے دوسرے دعوے سے پانچ پانچ دوسرے اور تیسرے سے دونوں دعوی سے متعلق ہوگا دوسرا تیسرا چھٹا کیسا پہلے سے اس کے بعد جھوٹے گدی نشینوں کے باطل دعویٰ کی چار وجوہ سے تردید آخر میں تسلی رسول شکایات مشرقین آداب تغلیب تبلیغ آداب قرآن اوز بلّہ علی من علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح علم ما علمتنا علّطنا انت العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و احلالحکزتا من لسانی افقہ قولی رب زدنی اللہ ماشاء اللہ کانا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسن اللہ نعم الوکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحل سورہ آرہ مکیہ ہے ہی اس کو ذہن میں رکھیں علف اللہ میم سات روف مقتعات ہیں اللہ عالم و ہی بزال کا بعض تفسیروں میں میں نے دیکھا کہ چونکہ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ سینہ کھول کے جرت کے ساتھ تبلیغ کرو اور تمہارے سینے میں تنگی نہ آئے جب تنگی نہ آئے تو شرح صدر ہوگی یا نہیں کیا ہوگی تو شرح صدر کی بھی اشارہ کیا گیا الفلا میم سعد غور کرو یہ اشارہ ہے کس طرف نشرہ کا کا یہ مخفف ہے کس کا علم نشرہ کا کیا تیرے سینے کو ہم نے نہیں کھولا تو ایک لطیف اشارہ ہے کہ آپ کا سینہ کھل جائے تبلیغ دین کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا کتاب ان ان ضلع کنارے پہ لکھ لو دعویٰ نمبر ایک یہ پہلا دعویٰ ہے کہ تبلیغ کرو جرا تو استقلال کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور جو تکلیف اہم برداشت کرو دل میں تنگی نہ ہونی چاہیے یہی دعویٰ ہے یہ حاضہ کتاب خاضا مبتدا معذوف ہے یہ کتاب اتاری دی ہے طرف تیرے بس نہ ہو تیرے سینے میں تنگی سے لے تون زیرا جان مجرور کس کے متعلق ہے بتائیے ان زیرا کے, اس کے اتاری گی کیوں تاکہ ڈرائے تو ساتھ اس کے مضمون اس کے دو لکھو ایک حکمت انزال دوسرا فریضۂ رسول اس کے مضمون کتنے ہیں جی ایک حکمت انزار کہ کیوں اتاری گئی دوسرا کیا فریض رسول حضور کا فریض ہے نا انضار و ذکرہ لومنین ایک غور فرمائیے وا اتفا ہے ذکر کتاب پہ پڑھ رہا ہے کس پہ آ تو کیا معنی کرو گے حاضہ کتاب و وہ حاضہ ذکرہ یہ کتاب ہے اور یہ نصیحت ہے مومنین کے لیے مومنین کے نیچے لکھو مستفی دین فریض امت پہلے فریض رسول تھا اب کیا ہے جی فریض امت کا حضور پہنچائیں گے تبلیغ کریں گے تم اتباع کرو گے فریض امت فریض امت بھی ہے اور دوسرا دعویٰ بھی ہے دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ معیلا کی تباہ کرو قرآن کی تباہ کرو اور شیاطین الس والجن کے پیچھے نہ لگو شیاطین الس والجن کے پیچھے نہ لگو وہ تمہیں بتائیں کہ تحریم تحریم غلط باتیں شرکیہ بات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 بلا کے پاس چار پانچ گھنٹے بیٹھتے ہو وقت ضائع کر رہے ہوئے کیا بنے گا تمہارا ہوئے کیا حاصل کر رہے ہو تو ہم کہو ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں حاصل کر رہے ہیں جو بادشاہوں کو نصیب نہیں یہی جواب دیا کرو وہ نعمتیں حاصل کر رہے ہیں جو بادشاہوں کو نصیب نہیں ہے کلی لمبا بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو تو بھی دو دعوے آ گئے اس میں فریض رسول بھی آ گیا فریض امت بھی آ گیا وہ کم میں کریا تخویف دنیاوی تخویف دنیاوی ایک کم کی تمیز کیا ہے تم بتاؤ کریا تین بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہم نے کیسے پس آیا تھا ان کے پاس عذاب ہمارا رات کے وقت بیاتن منا اوہم قائلون یا اس حال میں کہ وہ کیلولا کرنے والے تھے قائلون کا مانا نہ کرنا بولنے والے تھے کیا منع کرنا کیلولا کس وقت کیا جاتا آدھی رات کو نا اس بات دوپہر کو اچھا یا اس سال میں کہ وہ کیلولا کرنے والے تھے دوپہر کے ٹائم یہ ہم چھوٹے تھے تو مہم یاد کرتے تھے ناوی معمے وغیرہ وغیرہ اس میں ایک یہ تھا کہ کالا زائد رہ تھے پنا کا تھا وضو اب زہری معنیٰ تو یہ ہے بولا جائے درخت کے نیچے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو بولنے سے وضو ٹوٹتا ہے تو کالا کا مانا کیلولا کیا, کیا؟ کیلولا کی آزاد نے درخت کے نیچے روز یا رو ٹوٹ جا کیلولا سے روز رو کا ہے لیکن ایک بات سمجھیے کیلولا والا جو کالا ہے نا وہ باب ہے کالا یقیلوں کا کیا با یبیو کی طرح اور یہ جو بولنا یہ کیا ہے کالا یقین یہ فرق ہے <تصفح> فما کان نہ ہوں پس نہ تھی پکار ان کی جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا مگر یہ کہ کہنے لگے واقعی ہم ظالم تھے اقرار کر لیا فال وہی تخویف دنیا دنیاوی چلی آ رہی تھی اب تخریف اخروی ہے سلبت ضرور سوال کریں گے ہم, دا دا دا ہم دا دا دا ان لوگوں سے کہ رسول بھیجے گئے تھے طرف ان کے ان سے بھی پوچھیں گے قیامت کے دن کیا پوچھیں گے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 حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب شجہباد کے تھے رحمہ اللہ تعالی جن کے ابھی معرف بہلویہ حضرت سعید سعید نے چھپائے تھے معرف بہلویہ وہ حضرت آخر وقت کے اندر بیمار تھے اور رو رہے تھے زار و زار کسی نے عرض کیا کہ حضرت کیوں زار, و زار رو رہے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 فس الفتہ ضرور بیان کریں گے ان کے اوپر اپنے علم کامل کے ساتھ اور نہ تھے ہم غائب ہم تو حاضر و ناظر تھے یہ تخویف اخروی ہے نا آگے بھی وہی ہے وزن اس دن کا برحق ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ میزان اعبال کیا ہیں برحق ہے ہمارے عمل تو گے لیکن یہ موتزلہ ہے ایک گروہ وہ مت وہ کہتے ہیں کہ امال نہیں تلیں گے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آمال ہیں آراز کیا ہے بھائی تم نے ایک عمل کیا ختم ہو گیا یہ عمل قائم رہتے ہیں جیسے تمہارا وجود ہے امال آراز ہیں کرتے ہو ختم ہو جاتے ہیں ان کے لیے کوئی بقا نہیں ہے تو یہ کیسے تلیں گے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 تو آج کل جدید دور کے درد تو کے وزن ہو رہے ہیں دوڑ آراز میں سے قائم نہیں لیکن پتہ چل رہا ہے کہ گھنٹے میں اس کا وزن اتنا ہے آگے سمجھ بخار آپ کو آتا ہے آراز میں سے ہے میٹر لگاؤ وہ بتاتا ہے کہ بخار ایک سو دو پہ چار پہ بخار کا وزن ہو رہا ہے آپ تو ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے آپ کو آج بتا دیں گے محمد, محمد, محمد, محمد والے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 امال موضون ہے نا اور اس کو جمع بناؤ میزان کی تو پھر اس سے مراد ہوگا میزان کا پلہ اور ترازو کا پلہ دونوں صحیح ہیں بہو کے بھاری ہو گئے کے یا بھاری ہو گئے کیا پلے اس کے پس یہ کامیاب ہیں ان کے لیے بشارت ہے یہ انجام ہوا کن کا جی مومنین کا اب آگے انجام ہے محرومین کا کفار کا اور وہ شخص کے ہلکے پلے اس کے یعنی ان ترازو کے پلے بالکل ہلکے اتنے ہلکے ایمان بھی نہیں ہے کیونکہ ایمان کا جو وزن ہوتا ہے نا اچھا خاصا ایمان بھی نہیں ہے بس یہی وہ لوگ ہیں کہ خسار میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو بس اس کے کہ ہماری ایتوں کی حق تلفی کرتے تھے یہاں کا معنی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 تو اس کا جواب حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل آسان دیتے ہیں وہ فرماتے سما ہے نا کہ تراخی زمانی کے لیے نہیں ہے کہ اس کا زمانہ بعد میں تھا کہ اس کے لیے تاکیب پھر یہ بات بھی سن لو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بعد آپ حضرت نو کی تعریف کریں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب حضرت نوح کی تعریف بھی سن لو یا حضرت نوح بعد میں آئے حضور کے باپ تو نہیں ہے نا تو سما کس کے لیے ہے محض اس کا ذکر بعد میں ہے زمانہ بعد میں نہیں یہ میرے کو آسان جواب ہے بعض مفسرین نے یوں جواب دیا وہ حس مذاف کا کرتے ہیں والد خلق خلقنا اباکم تمہارے باپ کو پیدا کیا اس کے مادے کو سما ثور نا اباکم پھر صورت دی ہم نے تمہارے باپ کو کون ہے باپ کو آدم پھر کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سیدھا کرو آدم کو یہ سمجھ آ گیا تو خلق ناک سے مراد ہے اس کا مادہ پیدا کیا پھر اس کو صورت دی اچھا اور تیسرا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا تو ضمنان تبان اس کی اولاد بھی اس کے اندر آ گیا نہیں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 سما کو نعمت بھائی نعمت اکرام ہے کہ اللہ نے سب فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کی کیا کرو تعظیم کرو سجدہ کرو ہم نے کہا فرشتوں کو سیدھا کرو آدم کو سیدھا کیا انہوں نے مگر ابلی سے نہ کیا نہ تھا وہ سیدھا کرنے والوں سے اللہ نے فرمایا کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ کرنے سے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 ادار میرے خیال ہے کوئی پیر زادہ نہیں بیٹھا ہوگا وہ کوئی بڑے پیر کا بیٹا پڑھ رہا ہے ہاں؟ سارے جٹے بیٹھے دیہات کے ہیں جٹو کے پوچھ پیر زادہ کوئی نہیں بیٹھا ہے۔ وہ پیر زیادہ کہتے ہیں آنا خیر ہوں کیا کہتے ہیں ہاں جب میں بہتر ہوں تو والی منظور کے پاس توں پڑھوں یہ جٹ کا پوت ہے بلوچ کا پوتر ہے کیوں پڑھوں ہوں تو یہ آنا خیر ان کی مارد جس میں آتی ہے معروم جاتا ہے کرنا ہاں اپنے آپ کو بالکل کچھ ہی نہ سمجھو کچھ نہ سمجھو کوئی سمجھا تو معرومی ہو جائے گی آنا خیر ان کی مرد ہے مولانا ساجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھ کو نصیحت فرمائی مرا پیر دان آئے فروخ اندرد فرمود بر بررو آپ یکے آن کے آنکھ برخیش خود بین مباش جگر آن کے بر غیر بد بھی مباش اپنے بارے میں خود بین نہ ہو غیر کے بارے میں بد بین نہ ہو اگر اپنے آپ کو کہ کیا سمجھا کہ میں سب کچھ ہوں اس کا نام خود بین ہے کیا ہاں خود بین نہ بننا اور دوسرے کے بارے میں بد بین نہ بننا دوسروں کی برائیاں تلاش کرو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھو یہ ہے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 کیا لکھا ہے تجویز اخراج احباب فرما پس اتر جا اس جنت سے یا آسمانوں سے دونوں مراد ہیں پس نہیں لائے واسطے تیرے یہ کہ تکبر کرے اس کے اندر وہ تکبر کی جگہ نہیں ہے نہ آسمان نہ بحث نگل جا بے شک تو زلیلوں سے ہے الا اس نے عرض کیا موہ دو مجھ کو اس دن تک کہ اٹھائے جائیں گے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 مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر موت بھی نہ آئے ہمیشہ زندہ رہوں کیونکہ یوم باث کے بعد تو موت نہیں ہوگی تو اٹھنے کا دن ہے موت کب ہوگی پہلا نفخہ کون سا نبخہ ہاں پہلے نفقے کے اندر موت آئے سمجھ رہے ہو نا وہ سور پھونکے گئے اسرافی تو اس کمی نے یہ کہا کہ مجھے موہلا تو یوم باث پر اللہ تعالی نے فرمایا نہیں محلت ہوگی لیکن یوم باپ تک نہیں کتنے تک وہ پہلے لفظے تھا کیا جب ساری دنیا مرے گی تو بھی مر جائے گا بہرحال محلت ملی لیکن جتنا وہ چاہتا تھا اتنی ملی یا کم ملی جب وہ چاہتا شاید تھا کہ دوسرا لفقہ دو. دو جو ہوگا نا اس نے تک اللہ نے فرمایا نہ سمجھے جی ہاں الوم القت المعلوم دوسرے مقام پہ ہے جی کہنے لگا محلت دو مجھ کو اس دن تک اٹھائے جائیں گے فرما بے شک تجھے محلت ہے لیکن دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ نفٹا اولا تک کالا شیطان نے کہا پس بس سباب اس کے گمراہ کیا تو نے مجھ کو البتہ ضرور بیٹھوں گا میں ان کی راہ زنی کے لیے لاہوم کمانے کا ہاں راہ زنی کروں گا راستہ ماروں گا بیٹھوں گا میں ان کی راہدنی کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ سمات نہ پھر الوداع ضرور آؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں اس کے نیچے لکھو یہ کن ہے سا یہ بلی اسے پوری کوشش کروں گا یہ کنایا ہے سا یہ سے اسے میں کوشش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 آگے آنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آگے ہے نہیں تو قیامت پر ایمان لانے سے روکوں گا کہ قیامت پہ ایمان نہ لاؤ اور پیچھے بھی آؤں گا پیچھے کا معنی دنیا پیچھے ہے یا نہیں آخرات آگے دنیا میں من میں کروں گا ان کو دنیا میں کیا کروں گا من دائیں بھی آؤں گا یعنی نیکیوں سے روکوں گا دائیں آنے سے مراد کیا ہے اور بائیں بھی آؤں گا انہیں گناہوں میں کیا کروں گا مبتلا کروں گا یہ بھی سمجھ آ گیا نہیں بلاتا جو دور نہیں پائے گا تو اکثر لوگوں کو شکر گزار کالا کالا خرج میرے عزیز یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی تو اللہ تعالی نے فرمایا کالا فہبت منہا فرمایا یا نہیں اب ادھر کی کیا ہے کالا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 شد عزیز آدم جو استبار کر خوار شد شیتان چستبار کر سکون سے یا سکنا سے تمہارا کراچی کے اندر سکون ہے یا سکنا ہے نہیں سکون ہے ہاں بیٹھے رہے تو باہر تو تم نہیں جاتے ہاں ہم نے دیکھا بڑی محنت کرتے ہو مسجد میں بیٹھے رہو کبھی نہیں دیکھا آپ کو بازار کے اندر ٹھکانہ بنا تو تیری بیوی بھینس کے اندر اور کھاتے رہو جہاں سے چاہو تم لیکن نہ قریب جانا استراقتے ہو جاؤ گے پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے یہ پہلے سپار میں پڑھایا نہیں پرست سا ڈالا ان کے لیے شیطان نے کیوں لے دیا جاؤں با. جس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا تاکہ ظاہر کرے لام آخبت کی ہے ظاہر کرے ان کے لیے اس چیز کو جو چھپایا گیا ان کے لیے ان کی شرمگاہوں سے سمجھے کیونکہ درخت جب کھایا تو بحشتی لباس اتر گیا یا نہیں وہ کیسے درخت کھانے سے بحشت لباس اترا یا نہ اترا یہی ہے جو چھپایا گیا شرمگاہوں سے وہ ظاہر ہو جائے وہ کالما نہا کما تشریح وسا اور کہنے لگا نہ روکا تھا تم کو تمہارے رب نے اس سے مگر یہ کہ ہو جاؤ فرشتے یا ہو جاؤ کیا ہمیشہ یعنی جھوٹ بولا اس نے کہ جو آدمی اس کو کھاتا ہے وہ بیشت میں کیا رہتا ہے ہمیشہ فرشتہ بن جاتا ہے پھر زور دار بکا یہ کون سا باب ہے مبال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 اس کی سوا کر دی تو جو آدمی سیدھا سادھا ہو نا اس کے سامنے روئے چیخے کسمے کا ہے تو عام طور پہ مغالتے میں پڑ جاتا ہے وہاں کوئی اور آدمی نہیں تھا کہ میں سے تاکید کرتا بعد میں مجھے وہ پتا چلا پورے طریقے کے اپنا دانت کو توڑ گیا تھا بےغرو میرے عزیز یہاں سے غور فرمانا بعض لوگ مانا ایسے غلط کر دیتے ہیں کہ دلالت کی ان کو ساتھ کے, اس کے کی حالانکہ یہ معنی غلط ہے یہ لام کے بعد الف نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اگر باب ہوتا نا دلہ ید تو الف لکھا جاتا ہے اور جب لام کے اوپر شب جو لکھا ہوا ہے تو معلوم بھا وہ باب نہیں دلّ کا یہ باب ہے دلہ لام کے بعد ہے یا اور یا اوپر کیا ہے اللہ دلّا یو دلی تد صرف ہو کا باب ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کنویں کے اندر ڈول کو لٹکائیں وہ جیسے ادلا دلو ہوا گیا گا کنویں کے اندر ڈول کو لٹکے اس کو دلہ کہتا ہے تو ڈول اوپر سے نیچے آتا ہے نہیں تو دلہ ہما کا معنی یہ ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو اوپر سے نیچے کھینچ لیا اوپر سے نیچے کھینچ لیا دھوکہ دیا اوپر بحشت میں رہتے تھے پھر نیچے کہاں آ گئے وہ زمین میں آ گئے نا اب مانا سمجھ آیا غور کیا کرو ان باتوں میں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 اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکلی ہی کمتے ہیں جس کو وہی وہ جانتا ہے ہاں <laughs> ورنہ اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے کس کو شیطان کو تو کچھ کر سکتا تھا بعض بھیجنا جو نیچے تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس کا خلیفہ بنایا زمین کا خلیفہ بنایا ہے نا نیچے بھیجنا تو دات اسباب بن جاتے ہیں یعنی ایک اشارہ تھا اس چیز کا کہ تم جاؤ گے زمین کے اندر زمین عالم اسباب ہے خیال کر کے رہنا شیطان بھی گمراہ کرے گا یہ سارا ایک مقدمہ مبدہ تھا مبدا تھا کالا ربنا زلمنا انفسنا یہاں پہنچ گئے نا کالا کے نیچے لکھو جنت میں بہشت میں پہلے میں خود وشواس کے اندر رہ گیا کہ بہت سے مالی صاحبان کہتے ہیں کہ آدم و نے نیچے آ کے توبہ کی کہتے ہیں یا نہیں تو میں بھی اسی تحقیق کے اندر تھا کہ کہاں توبہ کی لیکن تفاصیر میں مجھے یہ مل گیا حوالہ کہ وہاں ہی توبہ کی کہاں آ بس اللہ جو ناراض ہوا نا تو وہاں بحشت کے اندر ہی توبہ کر دی اور یہ کالے مات اللہ نے کہاں سکھ رہا ہے ان کو بہت میں تو کہا دونوں نے جنت میں ربنا اے ہمارے پروردگار ہم نے قصور کیا اپنی جانوں کا اور اگر نہ بخشا تو نے ہم کو نہ رحم کیا تو ہو جائیں گے خاص میں سے اچھا جی تو بحشت کے اندر جی توبہ قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے کرم بھی فرمایا لیکن پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب توبہ قبول ہوگی تو بحشت کے اندر رہے یا نیچے آئے پہلے سپاہے میں پڑھا چکا ہوں اس بات کو تو پہلا اللہ تعالیٰ کا حکم جو تھا نا وہ ہاکے تھا اب حکم کیا ہے حکیمانہ حکم بتا چکا ہوں نا ہاں کہ بیش سے نیچے جاؤ لیکن بادشاہ بن کے جاؤ کیا ہاں تمہارا مقام اونچا ہوگا سلطنت تمہاری ہوگی دنیا کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے پہ تو اترو نیچے اترو زمین کے اندر تمہاری سلطنت ہوگی لیکن وہاں ابتلا بھی ہوگا کیا ہوگا آزمائش بھی ہوگی کیونکہ انسان انسان کا کیا ہوگا وہ دشمنی انسان, انسان کا لڑ رہے ہیں یا نہیں پھر میں اتر جاؤ زمین میں اس سال میں کے بعد تمہارا بعض کا دشمن ہوگا اور بعد سے تمہارے زمین کے ٹھکانا ہوگا نفع اٹھانا ایک وقت تک کال افی آتا ہے اس زمین کے اندر زندگی گزارو گے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 ہم کھاتے پیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں یا کھاتے پیتے نہیں ہو تم ٹی کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں ہانگتے ہیں موتتے ہیں اب یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اوپر ہیں ان کے اندر مل کی صفات ہیں یا بشری صفات ہیں وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ہانگتے ہیں نہ موتے ہیں